الحمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہنوں اور بھائیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرے اس کتاب کا عنوان ہے میرا پیغام اور میں اس کی وضاحت شروع ہی سے کر دوں کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے اس لیے کہ عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے جیسا کہ آپ آباد کو معلوم ہے میں گزشتہ پچیس تیس برس سے مسلسل قوم کے نام ایک پیغام دیے چلا آ رہا ہوں جو جو اس پیغام حیات آور کے اثرات فضا کی پہنائیوں میں پھیلتے اور دلوں کی گہرائیوں میں کترتے جا رہے ہیں مفاد پرست طبقات کی طرف سے اس کی مخالفت بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ مخالفین کے پاس اس پیغام کی تربیت کے لیے نہ کوئی سند ہے نہ دلیل اس لیے وہ کرتے یہ ہیں کہ پہلے اسے نہایت غلط انداز سے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر ان غلط بنیادوں پر اپنی مخالفت کی عمارت کو سوار کرتے چلے جاتے ہیں یہ منکر خدا ہے یہ منکر رسالت ہے یہ ایک نیا مذہب پیش کر رہا ہے یہ تین نمازیں اور نو دن کے روزے بتاتا ہے یہ اردو میں نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے یہ کسی دن نبوت کا دعویٰ کرے گا یہ اور اس قسم کے اور بیسیوں الزامات نت نئے دن تراشے اور میری طرف منصوب کیے جاتے ہیں کیونکہ میرا پیغام طلوع اسلام کے ہزارہ ہاں صفحات اور میری تصانیف کے بے شمار اواق میں بکھرا پڑا ہے اور ہر شخص سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ طلوع اسلام کی فائلوں اور میری کتابوں کی اوراکغ گردانی کر کے اس پیغام کو اس کی حقیقی شکل میں اپنے سامنے لے آئے اس لیے میں نے ضروری سمجھا ہے کہ اسے مختصر الفاظ میں یکجا بیان کر دیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ میں کیا کہتا ہوں اور کیا چاہتا ہوں اور قدامت پرست طبقہ کی طرف سے میرے خلاف جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں ان کی اصل و حقیقت کیا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں اس کی تفصیل کتنی ہی طول و طویل کیوں نہ ہو اس کا نقطۂ ماسکا یہ ہے کہ اسلام خدا کی طرف سے دیا ہوا آخری اور مکمل دین یعنی نظام حیات ہے اس دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً متقل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ اس زمین پر خدا کی حکومت کا تخت اجلال کس طرح دکھتا ہے اور اس کے نتائج نو انسان کے لیے کس قدر انسانیت ساز خوشگواریوں اور سرفرازیوں کے حامل ہوتے ہیں بعد کے آنے والے مسلمانوں نے اس نظام کو آگے نہ چلایا اور ہم خدا کی راہ کو چھوڑ کر انسانوں کے تراشیدہ غلط راستوں پر پڑ گئے جس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور میری دعوت یہ ہے کہ ہم ان غلط راستوں کو چھوڑ کر پھر اسی نظام کو متشکل کرنے اس کے لیے بنیادی طور پر کرنے کا کام یہ ہے کہ اس نظام کے ضابطۂ حیات یعنی قرآن کریم کو زندگی کے ہر معاملہ میں غلط اور صحیح اور حق اور بادل کا معیار قرار دے دیا جائے جو کچھ اس کے مطابق ہو اسے صحیح تسلیم کیا جائے جو اس کے خلاف ہو اسے مسترد کر دیا جائے آپ کہیں گے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو خلاف اسلام ہے اور جس کی مخالفت میں اس قدر طوفان برپا کیا جا رہا ہے اس میں خلاف اسلام تو کوئی بات نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآنی نظام میں مفاد پرست گروہوں کا وجود باقی نہیں رہتا اس میں کسی فرعون کسی حامان یا کسی قارون کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی اس لیے ان گروہوں کی طرف سے اس بابت کی مخالفت ناگزیر ہے لیکن ان لوگوں میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ برمرا کہہ ہیں کہ ہم اس کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے مفادات پر زد پڑتی ہے اس لیے یہ اسلام خطرے میں ہے کہ گھنٹی بجا کر عوام کو مشتعل کرتے رہتے ہیں اور یوں انہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک کار بناتے ہیں ہماری پوری تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جو ہی کسی نے ان کی مفاد پرستی اور ابلا فریبی کے خلاف آواز بلند کی انہوں نے اتحاد کے فصلیں لگانے شروع کر دیے یہی کچھ پہلے ہوتا رہا ہے اور یہی کچھ آج ہو رہا ہے ملک کے سنجیدہ دانشور طبقہ سے میری شروع سے جو گزارش رہی ہے اور آج میں اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اسے خود قرآن کریم کی روشنی میں پرت کر دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ وہ اسلام کے خلاف ہے یا اس کے مطابق اب آپ دیکھیے میرے پیغام کی تفصیل کیا ہے میں ہنوز قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کے ابتدائی مراحل میں سے گزر رہا تھا کہ انیس سو بتیس میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی تفسیری ترجمہ ترجمان القرآن کی پہلی جلد شائع ہوئی اس میں انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے سلسلے میں آپ نے اس نظریہ کی تبلیغ بڑی سراہت سے کی تھی کہ عالمگیر سچائیاں دنیا کے ہر مذہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں اس لیے تمام مذاہب سچے ہیں لیکن پیروان مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں اسلام کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی فراموش کردہ سچائی از سر نو اختیار کر لیں تو میرا کام پورا ہو گیا یہ فراموش کردہ سچائی کیا ہے ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی یہ کسی ایک گروہ کی میراث نہیں کہ اس کے سوا کسی انسان کو نہ ملی ہو یہ تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہے یہ تھا وہ نظریہ جو مولانا ابوال کلام آزاد مرہوم نے اپنی اس تفسیر میں پیش کیا وہ تفسیر چھپی ہوئی موجود ہے اس کی سورہ فاتحہ کی تفسیر کی پدا میں انہوں نے اس نظریہ کو بڑی شد و مت سے پیش کیا ہے اور شاید آپ کو اس کا بھی علم ہو کہ اس تفسیر کے اس حصے کو میں ہند سے بعد پہلے کانگریس نے اپنے اخراجات سے ہندی میں ترجمہ کرا کر تمام ملک میں تقسیم کرایا تھا کہ یہ نظریہ گاندھی جی اور ان کی مسلم کش پالیسی کے لیے بڑا ہی سوٹ کرنے والا تھا میری بصیرت قرآنی کے مطابق یہ نظریہ اسلام کو اس کی جڑ بنیاد سے اکھیڑ کر رکھ دیتا ہے یہ برہمو سماج کی تعلیم تو ہو سکتی ہے قرآن کی نہیں اس لیے میں نے اس کی تردید میں ایک تفصیلی مقالہ لکھا جو ماہ نامہ معارف آزم گڑھ کی جنوری 1933 کی عشایت میں شائع ہوا اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ خدا کے رسول دنیا کی ہر قوم کی طرف آئے تھے اور وہ اصولی طور پر ایک ہی دین لائے تھے لیکن وہ تعلیم اب دنیا کی کسی قوم کے پاس اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں وہ صرف قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اس لیے اب خدا کی طرف سے سچا دین وہی ہے جو اس کتاب کے اندر ہے اب انسانوں کو نجات و سعادت کے لیے رسالت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اور قرآن کی طرف سے پیش کردہ دین کو خدا کا واحد سچا دین تسلیم کرنا ضروری ہے جو اس دین کو اپنا نسب العین حیات قرار نہیں دیتا نہ اس کی خدا پرستی خدا پرستی ہے نہ نیک عملی در حقیقت نیک عملی مولانا آزاد کی شہرت اس زمانے میں تعبہ سریا پہنچی ہوئی تھی وہ قلم اور زبان کے بادشاہ اور علم کے سمندر سمجھے جاتے تھے علماء کی صف میں وہ امام الہند قرار دیے جاتے تھے ان کی پیش کردہ تفصیل کی مخالفت اور وہ بھی ایک غیر مولوی کی طرف سے کسی کے ہتا تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی اس لیے ابتدا ہر طرف سے میری مخالفت ہوئی لیکن رفتہ رفتہ جب ہنگامہ خیزی کے بادل چھٹے تو اور تو اور خود مولانا آزاد کے ہلکا ارادت کے بعد نامور افراد تک نے بھی میری گزارشات کو در خورے غور و فکر سمجھا اور مولانا آزاد کے پیش کردہ تصور کو غلط قرار دیا جب میں نے مولانا آزاد کے پیش کردہ نظریہ کی لم پر غور کیا جو بظاہر بڑا خوش آئند اور مذہبی رواداری کا آئینہ دار نظر آتا ہے تو اس کی یہ وجہ سامنے آئی کہ اسلام جو خدا کی طرف سے عطا کردہ دین ہے مذہب کی سطح پر آ چکا ہے اور مذہب کی سطح پر مختلف مذاہب میں واقعی کوئی فرق نہیں رہتا دین زندگی کا عملی نظام ہے اور نظام ایک ہی سچا ہو سکتا ہے اس نظام میں خدا پرستی سے مقصود ہوتا ہے خدا کے قوانین کو دنیا میں امن نافذ کرنا اور نیک عملی کے معنی ہوتے ہیں ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا ابارک مذم دان ہوتا ہے خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق کا جو ہر قسم کے نظام میں قائم اور باقی رکھا جا سکتا ہے یہ تعلق انسان کے اپنے ذہنی تصور سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا اس میں خدا پرستی سے اتنا ہی مقصود ہوتا ہے باقی رہی نیک عملی تو وہ چند اخلاقی مواز کا نام ہوتی ہے جو دنیا میں قریب قریب ہر جگہ یکساں پائے جاتے ہیں جھوٹ نہ بولو چوری نہ کرو کسی کو ستاؤ نہیں وغیرہ وغیرہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام خدا کی طرف سے دین لائے لیکن ان کے بعد ان کے پیرو اس دین کو مستق کر کے مذہب کی سطح پر لے آئے دنیا کے مذاہب خدا کی طرف سے دیے ہوئے دین کی مصب شدہ صورتیں ہیں یہ دین اپنی آخری اور مکمل شکل میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساتت سے دنیا کو ملا حضور نے اسے عملا متشکل کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ اس کے نتائج عالم انسانیت کے لیے کس قدر خوشگوار ہیں کچھ عرصہ کے بعد اس دین کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو اس سے پہلے دیگر اقوام کے یہاں ہوا تھا اس کے نام لیواؤں نے رفتہ رفتہ اسے بھی مذہب کی شکل میں تبدیل کر دیا جس کی وجہ سے یہ چند بے جان عقائد اور چند بے روح رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گیا اسی مذہب کا نام اب اسلام ہے لیکن ہم میں اور دیگر اہل مذاہب میں فرق یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس خدا کی کتاب جس میں دین دیا گیا تھا اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں اور ہمارے پاس قرآن کریم غیر محرف شکل میں محفوظ ہے لہذا اگر وہ لوگ چاہیں بھی کہ وہ اپنے مذہب کو پھر سے دین میں تبدیل کر لیں تو ان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں لیکن ہمارے لیے یہ ممکن ہے ہم قرآن کریم کی روح سے خدا کے حقیقی دین کو پھر سے متشکل کر سکتے ہیں میری دعوت کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم اور یہ بڑی غور طلب بنیادی چیز ہے گرادران عزیز میری دعوت کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے موجودہ مذہب کی جگہ خدا کی طرف سے عطا کردہ دین کو دوبارہ قائم کریں تاکہ سب سے پہلے ہمارے اپنے معاشرے کا وہی نقشہ ہو جائے جو عہد محمد الرسول اللہ ولزین آہو میں تھا اور اس کے بعد ہم اس کے انسانیت ساز نتائج کو سامنے لا کر اس دین یعنی نظام زندگی کو باقی دنیا میں بھی عام کر دیں یہ میری دعوت کا پہلا نقطہ ہے اگلا نقطہ اور اس کا عنوان ہے ختم نبوت قرآن کریم کو دین کا مکمل ضابطہ ماننے اور اس کے اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہنے کا فطری اور لازمی نتیجہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے نبوت کے معنی ہیں خدا کی طرف سے رہنمائی پانا یہی رہنمائی دین کا ضابطہ کہلاتی ہے ظاہر ہے کہ جب دین کا ضابطہ جو کسی خاص زمانہ اور خاص مقام کے لیے نہیں بلکہ عالمگیر انسانیت کے لیے ابدی ضابطۂ حیات ہے ہر طرح سے مکمل ہو گیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا جو ایک تاریخی واقعہ کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ہے تو پھر نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی ابدی عالمگیر مکمل اور محفوظ رہنمائی کے بعد خدا کی طرف سے کچھ اور دیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہذا اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کرنے کے بعد لازمی طور پر اگلی کڑی یعنی ختم نبوت کی حقیقت اور اہمیت کو واضح اور اجاگر کرنا تھا اور میری یہ دعوت اور یہ میری دعوت کا دوسرا نقطہ تھا اس زمانے میں ریاست بہاولپور میں ایک عدالت کی عدالت میں احمدیوں اور غیر احمدیوں کے درمیان ایک مقدمہ چل رہا تھا اس نے ملک میں خاصی شہرت حاصل کر رکھی تھی اس سلسلہ میں بحث کا نقطۂ ماسکا ختم نبوت کا سوال تھا مقدمہ کافی عرصہ تک چلتا رہا بلاخر جج نے اپنا فیصلہ سنایا اور اس میں ختم نبوت کے متعلق میرے ایک مقالہ کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے لکھا کہ مقدمے کے سلسلے میں اس مسئلہ کو جس قدر سے کی کوشش کی جاتی تھی یہ اسی قدر الجھتا چلا جاتا تھا کے محولہ بالا مقالہ میری نظر سے گزرا اور اس نے اس مسئلہ کو اس طرح صاف کر دیا کہ اس بارے میں میرے دل میں کوئی شبہ باقی نہ رہا کہ ختم نبوت واقعی اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے میں نے اس مقالہ میں اس موضوع پر خالص قرآنی نقطۂ نگاہ سے بات کی تھی جس کے بعد اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا یہ چیز اس زمانے میں کی ریاست, ریاست بہاول پور کی ایک عدالت کے فیصلے کے اندر محفوظ ہو گئی میں نے جب اس مسئلہ پر قرآن کریم کی روشنی میں غور کیا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ ہم باب نبوت کے بند کرنے کے عقیدے کے تو اس شد و مد سے قائل ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ان عقائد اور نظریات پر بھی اسی شدت سے قائم ہیں جو اس دروازے کو نہایت آسانی سے کھول دیتے ہیں بلکہ یوں کہ یہ کہ بند ہونے ہی نہیں دیتے یہ بات ذرا غور سے سمجھنے کی کہ نبوت کا دروازہ بند کرنے کے بعد پھر ہم نے وہ کون سے عقائد و نظریات اختیار کر رکھے ہیں جو اس دروازے کو بند ہونے ہی نہیں دیتے <تصفح> ایسا کہ میں نے ابھی ابھی کہا ہے نبوت کے معنی ہیں خدا کی طرف سے وہی کا ملنا وہی وہ علم ہے جو نبی کو خدا کی طرف سے براہ راست ملتا ہے وہی کے علاوہ ہر علم انسان کی اپنی محنت و کاوش غور و فکر عقل و بصیرت تجربہ اور مشاہدہ وغیرہ کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن ذہی میں ان امور کا کوئی دخل نہیں ہوتا یہ نبی کو خدا کی طرف سے براہ راست ملتی ہے حکم نبوت کے معنی یہ ہے کہ کسی انسان کو اب خدا کی طرف سے ایسا علم نہیں مل سکتا یہ علم قرآن کریم کے اندر آ چکا ہے اس کے بعد اس کا دروازہ بند ہو گیا اب انسانی علم کے ذرائع دو ہی ہیں پران کریم اور عقل انسانی لیکن ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام اور اولیاء ازام کو خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہوتا ہے جس میں ان کی اپنی اصل و فراست کا کوئی دخل نہیں ہوتا آپ نے دیکھا کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ بیان ہی وہی چیز ہے جسے وحی کہا جاتا ہے لیکن انہوں نے اس کا نام صرف نام بدل دیا ہے یہ اسے وہی کی بجائے الہام یا کشف کہتے ہیں لیکن نام بدل دینے سے کسی شہ کی حقیقت اور ماہیت تو نہیں بدل جایا کرتی خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہونے کا نام وہی رکھ لیجیے یہ الحام بات ایک ہی ہے اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں قیاس پر مبنی نہیں ان حضرات کا دعوی یہی ہے چنانچہ سر خیل طائفہ صوفیہ شائخ اکبر محی الدین ابن عربی اپنی مشہور کتاب خصوص الحکم میں لکھتے ہیں غور سے سنیے برادران عزیز آج کے دور کا بھی یہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے آپ دیکھیے کہ اس کی روشنی میں کس طرح سے وہ صاف ہو جاتا ہے وہ اپنی کتاب خصوص الحکم میں لکھتے ہیں کہ جس مقام سے نبی لیتے تھے اسی مقام سے انسان کامل صاحب الزمان غوث کتب لیتے ہیں ارباب شریعت تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے حکم دیتے ہیں مگر اس کے برعکس ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو اپنے کشف و الہام کے ذریعے خود اللہ تعالی سے لیتے ہیں بس ایک طور پر مادہ کشف و الہام اور مادہ غہی رسول ایک ہے صاحب کشف اللہ تعالی سے لینے کے طریقے سے واقف ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین سے موافق ہے ان کا اللہ تعالی سے لینا عن رسول اللہ کا لینا ہے خدا تعلی ایسے لوگوں کو وہی احکام شریعہ اور علوم دیتا ہے جو خاص کر کے انبیاء کو دیے گئے تھے آپ نے غور فرمایا کہ اس عقیدہ کے بعد وحی رسول اور ان حضرات کے الہام اور کشف میں کوئی بھی فرق رہ جاتا ہے یہ عقیدہ تصوف کی اصل و بنیاد ہے صوفیہ کے مختلف خانوادوں میں فروعات کا جو فرق ہو تو ہو لیکن یہ بنیادی عقیدہ ہر ایک کے ہاں پایا جاتا ہے لہذا تصوف اسلام میں اس مہر کو توڑنے کے لیے لایا گیا تھا جس نے نبوت کے دروازے کو بند کیا تھا یہ مذہب کی سطح پاری مسلمانوں میں آ سکتا تھا دین میں اس قسم کے عقائد کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی دو ایک خانوادوں کو چھوڑ کر تصوف کا بنیادی عقیدہ وحدت الوجود ہے اس عقیدہ کی روح سے یہ مانا جاتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے انسان حیوان درخت پہاڑ یہ سب خدا ہی ہے جس نے مختلف روپ دار رکھے ہیں اس عقیدے کا لازمی نتیجہ وہ ہے جسے ابن عربی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے جنہیں میں ہزار ہزار توبہ کے بعد نقل کرنے کی ضرورت کرتا ہوں خصوص الحکم میں لکھا ہے کہ فراون کو ایک طرح سے حق تھا کہ کہے انا ربو کو مل کیونکہ فراؤن ذات حق سے جدا نہ تھا اگرچہ اس کی صورت فراون کی تھی اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معذ اللہ معذ اللہ سد ہزار بار معذ اللہ دل کاپ اٹھتا ہے برادران عزیز یہ چیزیں پیش کرنے سے لیکن پیش کیے بغیر چارہ بھی نہیں حدیقہ صنع کے اندر لکھا ہے جگر تھام کے سنیے کہ در مذہب عاشقان یک رنگ ابلیسو محمدست یقنگ سن رہے ہیں آپ حضرات کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ مولانا روم لکھتے ہیں کہ می گفت در بےآبا رندے دہن دریدا صوفی خدا ندار سافریدا چلیے رسول بھی نہیں ہے خدا بھی نہیں ہے ان کے نزدیک لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں جس جس چیز کو لوگوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ سب خدا ہی ہیں اس لیے ان کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ کفر و دینست در رہت کو یا وح دہ لاشری قویا کفر بھی وہی ہے اسلام بھی وہی ہے رام بھی وہی ہے رحیم بھی وہی ہے گنگا ایک گھاٹ بہ تیرے کہت کبیر اکل کے پھیرے یہ ان کا مذہب اور پھر پنجابی زبان میں تو آپ نے اس قسم کی کافی اکثر سنی ہوں گی آپے تیاں تھے آپے پتر آپے بڑیا ماپے آپے مارے تھے آپے پٹے آپے کرے تھے آپے وجد میں آ جاتے ہیں وہ سب کیا بات گئے ہیں جی یہ وہی بات ہے جو فارسی والے نے کہا تھا کہ خود کوزا ہو خود کوزا کرو خود گیلے کوزا خود رندو سبو کش خود بار سرے آ کوزا خریدار برآمد بے شکست و رواں سے یہ حضرات جو ہمارے ہاں بڑے بڑے صوفیاء کرام اور ولی اللہ کی اصیت سے متعارف ہیں ان میں سے بیشتر کا یہی عقیدہ تھا اور اب بھی وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور اگر یہ نہ اس کی اجازت دیجئے ایک تھوڑے سے وقت کے لیے کہ اپنی ذات کو درمیان میں لے آؤ تو یہ باتیں میں شنیدہ نہیں کہہ رہا دیدا کہہ رہا ہوں میری زندگی کا پہلا آدھا حصہ انہی وادیوں کے اندر گزرا ہے یہی عقائد رکھتا تھا اور انہی عقائد کی تبلیغ کرتا تھا اللہ میرے اس جرم کو معاف کرتا اسی عقیدہ کی ذرا سی بدلی ہوئی شکل یہ ہے انسانی روح خدا کی روح کا ایک حصہ ہے یہ روح مادہ کی دلدل میں پھنس چکی ہے انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح اس روح کو مادہ کی دلدل سے نکال دے تاکہ یہ جز اپنی اصل کے ساتھ جا کر مل جائے روح کی اسی جدائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ مولانا روم اپنی مشہور مصنوعی کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ وشنو از نئے می حقائت از جدائی ہکایت می کند اور غالب تک و تاز زندگی کا منتہا یہ بتاتا ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے نفرت کرے خانقاہیت کی زندگی اختیار کرے یوں جو, جو انسان اس طریقے خانقاہیت میں پختہ ہو جائے گا خدا کا مقرب بنتا جائے گا افراد اور اقوام کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہوگی وہ اپنی زندگی میں ہی نہیں مرنے کے بعد بھی لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرے گا اس عقیدہ نے یونان میں جنم لیا ایران کے آتش قدوں میں اسے پختگی حاصل ہوئی ہندوستان میں آ کر اس نے ویدان کے تلسماتی فلسفہ کی شکل اختیار کی اور پھر مسلمانوں میں عن دین ہی نہیں بلکہ مغز دین بن گیا چنانچہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ معاذ قرآن مغز راہ برداشتیں استخا پیشے سگا اندازیں یہ جو تم قرآن الفاظ میں پڑھ رہے ہو معذ اللہ ان کے نزدیک یہ تو کچڑی ہوئی ہڈیاں ہیں جو کتوں کے آگے پھینکی ہوئی ہیں ان کا مغز تو وہ نکال کے لے گئے ہوئے یہ ہے وہ تصوف جسے عین اسلام ہی نہیں بلکہ مذہب اسلام کہا جاتا ہے اور یہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں عام ہے اور ہر ایک کے ذہن پر مستعل حتی کے مسلمانوں کے وہ فرقے جو اپنے آپ کو متشدد طور پر بدت کے خلاف اور متبع سنت رسول اللہ کہتے ہیں وہ بھی کشم و ارحام کے قائل اور کرامات کے متقد ہیں بیت لیتے ہیں اور ورد و بظاہر کی تعلیم دیتے ہیں قرآن آیات کے تویز لکھتے ہیں اور پانی دم کر کر کے مریدوں کو پلاتے ہیں میرا پیغام یہ ہے کہ جب تک ہم میں تصوف باقی ہے ہم دین کی سطح پر نہیں آ سکتے تصوف کا نام تک نہ قرآن کریم میں ملتا ہے نہ ہمارے ابتدائی لٹریچر میں کسی اور جگہ یہ اقبال کے الفاظ میں اسلام کی سر